تو انشاءاللہ تعالیٰ پونے نو بجے ہم درس قرآن ساتھ ہی درس فکر بھی ہوگا اور عشاء کی نماز کے بعد پھر چند مسائل اور ساتھ ہی آپ بھائیوں کے سوالات کے جوابات تو پہلے درس قرآن سمحت فرما لیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیئ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدل للناس ترجمۂ کنزل ایمان اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہ اتارا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو منہ سے لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا دیے ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم نہ تھا نہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا تو یہ 91 نمبر آیت پاک ہے سورہ سپارہ ہے گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلائل فرمائے گئے تھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں گویا ایمان کے دو رکن ہیں توحید و رسالت ایک رکن کا ذکر پچھلی آیات میں تھا دوسرے رکن کا ذکر اب ہے اسی طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالی کی توحید حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کے فضائل کا ذکر تھا اب آسمانی کتابوں خصوصاً اور آن کی حقانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کتاب آسمانی وہ نعمت ہے جو بندوں کو اللہ کی طرف سے نبی کی معرفت دی جاتی ہے ساری آسمانی کتب میں رب کو قرآن بڑا پیارا ہے کیونکہ یہ پیارے محبوب پر نازل فرمایا گیا اتارا گیا ہے اس لیے رب نے حضور علیہ السلام کی نبوت قرآن کی قسم سے بیان فرمائی و القرآن الحکیمین المرسلیم اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے تو شہر مکہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبروں کی حضور غازیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں کہ گھوڑا غازی کا غازی حضور علیہ سلاطلام کا اور حضور خدا کے یوں ہی قرآن حضور علیہ اللہۃ والسلام کا آ شان نظول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس حایت کریمہ کے شان نظول کے متعلق کئی روایتیں ہیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہجرت سے پہلے کفار قریش نے یہود عرب کو جن میں مالی ابن سیف بھی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے بلایا مالک ابن سیف یہود کا بڑا عالم تھا کفار قریش کا مقصد تھا کہ لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام کی بے علمی یا علماء یہود کے مقابلے میں حضور کی بے بسی لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں جب مالک مناظرے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے مالک ابن صحیح کیا تو توت جانتا ہے وہ بولا اس وقت عرب میں مجھ سے بڑا عالم توريت کوئی نہیں فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے حضرت موس علیہ السلام پر تويت اتاری کیا طوريت میں یہ آیت ہے کہ ان اللہ باغ خیرین اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسند فرماتا ہے وہ بولا کہ ہاں تو فرمایا تو بہت پلا ہوا موٹا ہوا ہے تو مالک ابن صاحب بہت موٹا تازہ تھا تو مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا پہلے بحکم تو اپنا ایمان ثابت کر تو اس فرمانے علی پر مالک گبرا گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منہ کر کے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا نہ وہی نہ کتاب اس کی اس بکواس پر خود یہود اسے لانت ملامت کرنے لگے اور بولے تو نے تو ریت کی نزول کا ہی انکار کر دیا وہ بولا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے غصہ دلا دیا جس سے میں آپے بےآپے ہو کر یہ کہہ بیٹھا یہود بولے کہ پھر تو ہماری سرداری کے قابل نہیں کہ تو غصے میں ہمارے مذہبی کا خاتمہ کر ڈال رہا ہے اسے ریاست سے, سے معذول کر کے اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا پوپ پادری امیر مقرر کر لیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازر ہوئی جس میں مالک ابن صحیح کی پر زور تردید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے تو بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے کہ اس کے بغیر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جیسے گڑی وقت نہ دے تو پھینک دی جاتی ہے گائے بیس دودھ کے قابل نہ رہے تو ذبحہ کر دی جاتی ہے ایسے ہی انسان اللہ کی عبادت نہ کرے تو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور عبادت موقوف ہے رب اعلیٰ کی شان جاننے پر کسی کی اطاعت اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے اللہ کی شان صرف عقلی ہے نظر نہیں آتی جب تک کہ عقل کی آنکھ پر نبوت کا چشمہ نہ لگا ہو جنہوں نے اس چشمے کے بغیر رب کی شان دیکھنی چاہی وہ ٹھوکریں کھاتے رہے اس لیے ارشاد ہوا کہ اے محبوب ان یہود نے اللہ کی شان جانی ہی نہیں اس کی قدر جیسی چاہیے پہچانی نہیں کیونکہ انہوں نے آسمانی کتاب اور نبوت کا ایک دم انکار کر دیا کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی وحی کوئی کتاب نہیں اتاری نبوت کا انکار در پردہ اللہ کی علوہیت و ربوبیت کا انکار ہے تو آپ ان بے وقوفوں سے پوچھئے کہ بتاؤ تو وہ کتاب اور وشید و حضرت موس علیہ السلام کو حتور سے لائے تھے جس میں اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لیے روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی جس کے تم نے پرزے اڑا دیے ورق ورق کر ڈالے کہ اس کا کچھ حصہ بدل دیا بہت سا حصہ چھپا دیا اور اب بھی چھپا رہے ہو بتاؤ وہ کتاب کس کس نے اتاری تھی جب تم خود ہو کہ وہ پتا اللہ نے ہوگے کہ اللہ نے انسان پر کچھ نہ اتارا پھر اس اللہ نے حضور علیہ السلط والس کی معرفت دنیا میں وہ علوم بھیجے جو نہ تم کو ملے نہ تمہارے باپ داداؤں کو اتنا کچھ فرمانے کے بعد آپ انہیں خود ہی جواب دو اور فرماؤ کہ ہم سے سنو وہ شاندار تو اللہ نے اتاری تھی اتنا کچھ فرما کر آپ ان کی بکواس کی طرف توجہ نہ کرو انہیں چھوڑ دو کہ اپنی بےحودگیوں میں کھیلتے رہیں جسے تم چھوڑ دو گے اسے رب بھی چھوڑ دے گا اپنی رحمت سے دور کر دے گا یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلات وسلام کی تشریف آوری اور آسمانی کتب کے نزول کا انکار در پردہ اللہ کی ربوبیت الوحیت رحمت کا انکار ہے کیونکہ اب یعنی باپ وہ ہے جو کچھ عرصے اپنے بیٹے کی عارضی جسمانی پرورش کرے وہ بھی اسی لالچ سے کہ پھر بیٹا بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا مگر رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی جسمانی روحانی ہمیشہ پرورش فرما دے اور بغیر لالچ بغیر غرض کے پرورش فرما دے اس کریم رحیم نے بندوں کی جسمانی پرورش کے لیے چاند تارے سورج غذا پانی دوائیں پیدا فرمائیں حالانکہ بندوں کے جسم قریب الفنا ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم و کریم بندوں کی روحانی پرورش کا کوئی انتظام ہی نہ کرے انہیں یوں ہی بے یاروں مددگار چھوڑ دے حالانکہ روح باقی ہے غیر فانی ہے تو جو کہے کہ اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے کتابیں نہیں اتاری وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری روحانی پرورش بالکل نہیں کی لہذا وہ رب نہیں بلکہ وہ الہ نہیں کہ اس نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم نہ دیا نہ طریقہ بتایا بلکہ وہ رحیم کریم نہیں کہ اس نے ہم کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا لہذا یہ عائد بالکل حق ہے درست ہے نزول طور اور نزول قرآن میں چھ طرح فرق ہے ایک یہ کہ تو لینے حضرت موس علیہ السلام تور گئے قرآن خود حضور علیہ السلام کے گھر میں آیا تو یکدم آئی جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے قرآن مجید آہستہ آہستہ آیا جس سے نہایت آسانی سے اس پر عمل ہو گیا طوریت لکھی ہوئی آئی قرآن پڑھا ہوا آیا اور پڑھنے میں طرز ادا سے بہت معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو لکھنے میں نہیں ہوتے آیات طوریت کا شان نزول کوئی نہ تھا آیات قرآنیہ کے شان نزول اکثر صحابہ ہیں تاکہ تمام دنیا پر صحابہ کا احسان رہے جن کی برکت سے مسلمانوں کو آیات اور احکام ملے توریت کا, کوئی توریت کا جامع کوئی نہ تھا مگر جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے ہاتھ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فرمایا اور حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ گویا کلام اللہ کو ید اللہ نے جمع کیا تو کی حفاظت رب نے اپنے ذمے نہ لی اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی تو بندے پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات جانے پہچانے اسے مانے کہ یہی بندے کی زندگی کا مقصد ہے بندے پر فرض ہے کہ اللہ کو درست ترے مانے جیسا کہ اسے ماننا چاہیے یہی ایمان کا مدار ہے نبی اور نبی کے کمالات کا انکار اللہ تعالیٰ کی صفات بلکہ اس کی ذات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی الوحیت اس کی قدرت کا ظہور نبی سے ہوتا ہے الحمد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے علوم لدنی بخشے دیکھو مناظرہ بھی ایک مستقل علم ہے حضور علیہ السلام نے کس نفیس طریقے سے مالک ابن سیب یہودی سے مناظرہ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا عالم شیران رہ گیا تو رشوت خور موٹے تازے پو پادری اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں زیادہ عیش اور عیش پسندی بری چیز ہے حضور اکرم علیہ السلام تعلیم ربانی سے گزشتہ آسمانی کتب کے بھی ماہر ہیں اگرچہ اس کا اظہار نہیں فرماتے دیکھو تو کی آیت کہ اللہ موٹے پادریوں کو نہ پسند کرتا ہے ایسی چھپی ہوئی آئے تھی جو یہود کے پادری کسی کو نہ بتاتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یوں ہی حضور انسان کے ہر اچھے برے عمل سے خبردار ہیں جس پر بہت سے دلائل قائم ہیں فرمایا کہ عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہیں فرمایا کہ یہ قبر والا چوغل خور تھا یہ قبر والا اونٹ کے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا لہٰذا ان پر عذاب ہو رہا ہے یہ ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الحمد للہ الحمدللہ الحمد میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کنزل ایمان اور یہ برکت والی کتاب کے ہم نے اتاری تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو آگے تھیں اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو سرداروں کو اور جو, اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گد ہیں اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں دوبارہ ترجمہ سماعت فرمالیں آیت نمبر بانوے ہے سورہ انعام ساتواں سپارہ ارشاد ہوا اور یہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو آگے تھی اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سرداروں کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو پچھلی آیت میں ان یہود کی تردید کی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری نزول طوریت سے ان کی تردید پہلے کر دی گئی اب انہیں یہود کی تردید نزول قرآن کے ذریعے کی جا رہی ہے گویا ان کی تردید دو طرح سے کی پچھلی پہلے نزول طورت سے اور اب نزول قرآن سے پہلے فرمایا کہ جو آسمانی کتب کے نزول کا انکاری ہے وہ اللہ کی ربوبیت بلکہ اس کی علوہیت کا انکاری ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نزول قرآن کا انکاری ہے وہ اللہ کی ربوبیت عامہ کا منکر ہے کہ اللہ نے رات کے لیے چراغ تارے پیدا کیے عام روشنی کے لیے سورج بنایا یوں ہی اللہ نے خاص قوموں کے لیے دوسری کتابیں اتاری اور ساری خلقت کے لیے قرآن اتارا گویا چراغوں کا ذکر پہلے ہوا سورج کا ذکر کر اللہ اب فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان مجید اسی وقت دور بھی ہے اور قریب بھی ہے زالی کا استعمال ہوا یہی کمال نبی، کریم علیہ السلط و السلام کو عطا ہوا اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ارشاد ہوا ہے آیت پاک میں وہ کتابن یہ کتاب وہ ہاذا کتابن یہ کتاب ہاذہ سے اشارہ قرآن کی طرف ہے یہاں ہاذا اشارہ قریب کے لیے ہے چونکہ درجہ مرتبہ کے لحاظ سے قرآن ہم سے بہت دور ہے اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہوا تھا غالیکل کتاب یہ کتاب اور رحمت و برکت کے لحاظ سے قرآن سب سے قریب ہے اس لیے یہاں حاضہ ارشاد ہوا غرض یہ کہ علماء کے نزدیک قرآن کی صفات تین قسم کی ہیں کچھ صفات گزشتہ جیسے لوہے محفوظ میں ہونا فرشتوں کی حفاظت میں ہونا وغیرہ کچھ صفات موجودہ اور کچھ صفات جو آئندہ ہوں گی جیسے قبر میں ہر مسلمان کے ساتھ رہنا قیامت میں شفاعت کرنا وغیرہ وغیرہ تو اس کو تو ظالقہ فرمایا گیا ہے گزشتہ صفت کے لحاظ سے جب قرآن عرشی تھا انسان فرشی وہ عرشی والی کتاب پھر جب حضور نے اس عرشی نعمت کو فرشتوں کے پاس پہنچا دیا کیونکہ حضور عرشی بھی ہیں تب اسے حاضہ کہا گیا صوفیہ کرام کے نزدیک قرآن اسی وقت دور بھی ہے اور قریب بھی ہے ظال بھی ہے اور حاضہ بھی ہے یہی کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ وہ شرف و عظمت کے لحاظ سے ہم سے بہت دور اور رحمت و کرم کے لحاظ سے ہم سے بہت قریب اسی بات کو سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں تو حضور علیہ صلاح وسلام دور تو ایسے ہیں کہ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا وہم و گمان آپ کے مقام تک نہیں پہنچتا اور قریب ایسے کہ ہر گناہگار گار کے دل میں رہتے ہیں اس لیے ہر مسلمان اطاحیات میں سلام عرض کرتا ہے قبر میں ہر شخص کو دکھا کر سوال ہوتا ہے فی حقی حاضر رجل وہاں بھی حاضہ ہے قرآن کے متعدد نام ہے جس میں ایک نام ہے کتاب سبحان اللہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین تو یہاں پر جو ہے اس آیت پاک سے یہ باتیں بھی معلوم چلیں کہ قرآن کا نزول کئی بار ہوا ایک بار تو آہستہ آہستہ تئیس سال میں اور باقی بار یکدم چنانچہ شب قدر میں سارا قرآن لوہے محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف ایک دم اترا ہر ماہ رمضان میں سارا قرآن حضور علیہ پر یکدم اترتا تھا کہ حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کے ساتھ اس سارے کا دور فرماتے تھے قرآن مجید بڑی برکت اور مبارک کتاب ہے دینوں دنیا کی برکتیں اس سے وابستہ ہیں جس رات میں جس مہینے میں قرآن اترا وہ رات وہ مہینہ مبارک اللہ, اللہ ماہ رمضان کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے اناطلک مبارکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس ملک میں قرآن آیا وہ ملک مبارک جس ذات پر قرآن اترا وہ ذات کریم مبارک جس سینوں میں قرآن رہے وہ سینے مبارک اور جو لوگ اس قرآن کی خدمت کریں وہ لوگ مبارک جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ کھانا مبارک جو زندگی قرآن کے سائے میں گزرے وہ زندگی مبارک جو موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئے وہ موت مبارک غرض یہ کہ برکت قرآن سے وابستہ ہے الحمدللہ للہ اسے انتہائے محشر نہ اٹھا سکے ہر گرد تیرا نام لیتے لیتے جسے نیند آ گئی ہے تو ایسال ثواب کے لیے کھانے پر ختم قرآن کرنا برکت کا باعث اس سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا بلکہ برکت والا ہو جاتا ہے جہاں ان کا قدم پڑ جائے وہاں برکت ہو جائے تو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ مبارک کیوں نہ ہو برکت رحمت اللہ کی ایسی نعمت ہے جو نسبت کے ذریعے دور تک پہنچ جاتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ اگر ایک شخص میں آ جائے تو جو اس سے چو جائے اس میں بھی کرنٹ پہنچ جاتی ہے اسی طرح اگر, اسی طرح اگر یہاں سے مکے تک لوگ لائن باندھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں سب میں کرنٹ پہنچے گا جب تار کے کرنٹ کا یہ عالم ہے تو نور کی کرنٹ کا حال ہوگا قرآن برکت والا تو جس چیز کو اس سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی برکت والی حتیٰ کہ جس کھانے پر پڑ دیا جائے تو وہ برکت والا اسی لیے اسے تبرو کہتے ہیں بعض لوگ بزرگوں کا بچا ہوا کھانا پینا تبرک سمجھ کر کھاتے پیتے ہیں ان سب کی اصل یہ آیت مقدسہ ہے کہ قرآن مبارک ہے جس منہ میں رہا قرآن وہ منہ مبارک پھر جو چیز اس منہ سے لگی تو وہ بھی برکت والی ہو گئی تبرک ہو گیا الحمد ثم الحمدللہ الحمد تو میرے پیارے تو جیسے قرآن کی چند چیزیں حضور علیہ السلام کے چند آزائے شریفہ پر نازل ہوئیں الفاظ قرآن کان شریف پر مضامین قرآن دماغ مبارکہ پر احکام قرآن قلب پاک پر اسرار اس قرآن روح انور پر اسی طرح حضور علیہ السلام نے ان چاروں چیزوں کی تبلیغ مخلوق کے چار اعضاء پر فرمائی انسان عالم کا مجموعہ ہے انسانی دل گویا قرآن باقی اعضا اس ام القرا کا ماحول ہیں ناک کان زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ دل کے تابے ہیں اگر دل درست ہے سب ٹھیک ہے دل بگڑا سب خراب ہوئے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن برکت والا تصدیق کرنے والا اتارا تاکہ آپ لوگوں کے ام القرا یعنی دلوں کو ڈرائیں دلوں میں خوف الہی پیدا کریں دل کے ذریعے اس کی آس پاس کی آبادیوں ناک کان ہاتھ پاؤں دماغ وغیرہ کو ڈرائیں اگر انسان کا دل ڈر جائے تو وہ قرآن پر بھی ایمان قبول کر لے گا اور نماز پر بھی پابند ہو جائے گا نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں مگر ہیں سب دل کے پابند اگر دل میں عجز و انکسار ہو تو نماز اعلی درجہ مقبول ہے میرے آقا علیہ و السلام کی دلی تبلیغ بزریا اولیاء ہے اور ماحول یعنی دوسرے اعضاء کو تبلیغ بذریئے علماء عطا قیامت ہوتی رہے گی لہٰذا سایت کریمہ پر عمل دائمی ہے صوفیہ کے نام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا جبکہ رب تعالی کو ماننا بزریا تو و انجیل یا بذریعہ موسا و عیسیٰ علیہ ایمان مانتا معرفت الہی تھا جنت ملنے کا ذریعہ مگر اب خدا رسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے یعنی قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اب جو طوریت و انجیل یا حضرت موسا و حضرت عیسیٰ علیہ مسلام کے ذریعے اللہ کو مانے حضور کو نہ مانے وہ نامومن ہیں نہ عارف نہ اس ماننے سے جنت ملے جیسے دریا پر نیا سرکاری پل بن, جائے بن جانے سے پرانے پل سے گزرنا ممنوع ہو ہوگئے حکومت نے وہ راستہ بند کر دیا ہوتا ہے تو ملک کا بند شدہ سکہ روپیہ نہ بازار میں چلتا ہے نہ اسے سودا ملتا ہے نہ اسے خزانہ قبول کرتا ہے کہ اگرچہ وہ سکہ سرکاری ہی ہے مگر حکومت نے خود بند کر دیا ایسے ہی گزشتہ انبیاء کی شریعتیں ان کے قلمے بند شدہ راستے ہیں یا بند شدہ سکے ہیں جن سے بازار قیامت میں کوئی سودا نہیں ملے گا اس لیے ارشاد ہوا کہ جو قرآن پر ایمان لائے وہ قیامت کا ماننے والا ہے یہودی عیسائی اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کو قیامت کو مانتے ہیں مگر جھوٹے ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتے کیونکہ وہ انہیں قران کے ذریعے نہیں مانتے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے و من اولم مما مِمَّ نصر علی اللہ کذیبا او قال او شیہ الی و لم یوح الیہ شیئ شيئون ومن قال سأُنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباثق أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على حياته تستكبرون ترجمہ کنز ایمان اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وشی آتی ہے اور اسے کچھ وہی نہ ہوئی اور وہ جو کہے میں اتارتا ہوں ایسا جیسے اللہ نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانے آج تمہیں حیاتوں سے تکبر کرتے تھے ریات نمبر 92 ہے بانوے نمبر آیت ہے سورہ نام کی اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہا ہے بلکہ پچھلی آیات میں سچے نبیوں ان کی سچی کتابوں سچی تعلیم کے درجات اور فضائل کا ذکر ہوا اب جھوٹے مدعان نبوت اور ان کی جھوٹی گڑی ہوئی وحیوں کی برائیوں کا ذکر ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے سچے انبیاء کی صحیح قدر و منزلت ان بے دینوں کے ذکر سے حاصل ہوگی جیسے لائق طبیب اپنے مریض کو کھانے والی دوائیں غذائیں بھی بتاتا ہے اور نہ کھانے والے بچنے والے پرہیز بھی سمجھاتا ہے ان دو چیزوں سے علاج مکمل ہوتا ہے اور آرے مجید طبی روح بعض بندے جھوٹے خدا بن گئے جھوٹے نبی بن گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بلکہ آپ اس کی شان نزول بھی پہلے سماج فرما یاد رکھیے کہ مسلمہ بن قذاب یمنی اور اسود انسی یمنی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جن دونوں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات میں دعوی نبوت کیا اسود نسی کا نام ابھیلا تھا لقب ذوال یمن کا رہنے والا تھا مقام صنع میں رہائش پذیر تھا اس نے حضور اکرم علیہ السلام کے آخر زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اسلام نے اپنے پردہ فرمانے سے دو دن پہلے خبر دی کہ اسے فیروزی نے قتل کر دیا اور فرمایا کہ فیروز کامیاب ہوا مسلمہ قبضہ یعنی قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک امیر آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام قریش کے نبی ہے اور میں بنی حنیفہ کا نبی ہوں معد اللہ یہ بہت ہی جھوٹی آئے لوگوں کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے مجھ پر اترا ہے یہ مردود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں غزوہ یمامہ میں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اس صدیقی غزلے کی خبر قرآن میں بھی ہے اس غزوہ جنگ یمامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت خولہ بنتے جعفر گرفتار ہو کر آئی جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئیں ان کے وطن سے حضرت سیدنا محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے تو جنگ یمامہ خلافت صدیقی کا عظیم الشان کارنامہ ہے تو بہرحال میرا رب ارشاد فرما رہا ہے درس یہ دیا گیا ہے کہ ہر قسم کا کفر ظلم ہے مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے اللہ تعالی پر انسان جھوٹ باندھے مخلوق پر جھوٹ باندھنا نبی پر جھوٹ باندھنا اللہ پر جھوٹ سب ہی ظلم مگر یہ اللہ اور نبی پر ظلم جھوٹ بدترین ظلم ہے اللہ اللہ اے محبوب علیہ السلام غور تو فرمائیے اس سے بڑا مشرق و کافر کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہے اللہ نے نبی نہیں بھیجے ان پر کتب نہیں اتاری یا جو کہے کہ میں بھی نبی ہوں مجھ پر بھی نبوت کی وہی آتی ہے حالانکہ وہ نبی نہ ہو جھوٹا نبی بنتا ہو یوں ہی بڑا ظالم وہ ہے میں بھی قرآن جیسی آیات بنا سکتا ہوں یہ تینوں مجرم مخلوق میں بڑے ہی ظالم ہیں تو گویا کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ حرکتیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ موت عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے زندگی میں عیش کر رہے ہیں سارا قابل دید ہے جب کہ جان نکالنے والے فرشتے انہیں گھیرے ہوتے ہیں اور یہ لوگ موت کی کشمکش موت کی بے شمار سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالے کرو اور ان کی روح جسم کے رگو ریشے میں چھپتی پھرتی ہے فرشتے اس روح کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت و خادی کا عذاب دیا جائے گا یہ سخت عذاب تمہاری ان بدعقیدگیوں کی وجہ سے ہوگا ایک تو تمہارا اللہ پر جھوٹ باندھنا اس کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا دوسرے تو اللہ کی آیتوں یعنی حضرتِ، یعنی حضرات امبیا ان کے معجزات ان کی کتابوں کے ماننے سے تقبر کرتے تھے تو یاد رکھیے اللہ تعالی نے ہم کو دو قوتیں دی ہیں ایک زور دوسرا زاری دونوں قوتیں کار آمد ہیں کفار کے مقابل زور دکھاؤ وہاں زاری نہ کرو ورنہ شکست کھاؤ گے نبی ولی شیخ دینی استاد کے دروازوں پر زور نہ دکھاؤ زاری کرو ورنہ بے ایمان ہو جاؤ گے وہاں تدبیر تقریر کی جگہ نہیں وہاں اجز و انکسار میں تاثیر ہے اللہ اللہ بچہ اپنی ماں سے زاری کر کے دودھ مانگتا ہے کفار نے نبی کے دروازے پر زور تدبیر دکھایا تو آج تک ان پر تھٹکار برک رہی ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل زورے علم دکھایا تو آج تک لانت پڑ رہی ہے تمام گناہوں سے بڑا گنا جھوٹ ہے کہ جھوٹ کبھی کپرو شرک بھی ہو جاتا ہے اور تمام جھوٹوں پر بڑا بھاری اور بدترین جھوٹا وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسی لیے قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا جھوٹ ظاہر فرما دیتا ہے غلام احمد کا دیانی اللہ علیہ نے جو بھی دعویٰ کیا اس میں جھوٹا پڑا محمدی بیگم کے نکاح کا دعویٰ کیا مگر وہ اس کے نکاح میں نہ آئی مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کی زندگی میں نہ مرے بلکہ وہ خود مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں زریل و خوار ہو کر مرا تو کافر کو موت کی سختی بہت زیادہ ہے کہ اسے نظر کی شدت کے ساتھ دنیا چھوٹنے عذاب کے فرشتے دیکھنے آئندہ عذاب کی خبر کی وحشت کا عذاب بھی ہوتا ہے مومن انشاءاللہ ان تکالیف سے محفوظ رہتا ہے کافر کو عذاب مرتے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی موت بھی عذاب ہے اس کی موت بھی عذاب ہے اسے قبر میں بھی عذاب عذابر میں دائمی عذاب مومن اس سے محفوظ ہے اسے قبر میں عذاب بھی عارضی ہوتا ہے جو زندوں کے صدقات خیرات اچھوں کی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے فراق علیہ السلام نے دو قبروں پر تر شاخیں گاڑی اور فرمایا کہ اس سبزے کی تسبیح کی برکت سے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا کافر کی قبر پر اگر پورا درخت بھی لگا دو وہاں بیٹھ کر سارا قرآن بھی پڑھ دو مگر اس کا عذاب قبر ختم نہیں ہوگا نہ ہلکا ہوگا وہ عذاب دائمی مستقل ہے. اللہ اکبر وہ عذاب دائمی مستقل ہے کافر کے مرتے وقت موت کے فرشتے اس سے سخت کلام کرتے ہیں اور اس کی پکڑ کے لیے غضب کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں جس سے اس میت کی تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے مومن میت سے فرشتے دوستانہ بلکہ محبوبانہ بھی کلام کرتے ہیں اسے جنت اور رضا الہی کی بشارتیں بھی دیتے ہیں جس سے اس کی تکلیف اور بھی کم ہو جاتی ہے مومن کیسا ہی گناہگار ہو اللہ تبارکار نہ کرے گا اگر اسے عذاب بھی دیا جائے گا تو خفیہ دیا جائے گا ضلع اور خاری جو ہے وہ کفار کے لیے ہے وہ کفار کے لیے ہے اللہ اللہ تو مومن دنیا میں رہتا ہے بگر دنیا اس میں نہیں رہتی اس میں جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے مگر دریا کشتی میں نہیں رہتا بلکہ کشتی میں سواریاں ان کا سامان مال و متاح ہو رہتا ہے کافر میں دنیا رہتی ہے لہذا اس کے دل و زبان پر جھوٹ افطرا شرک طغیان سب ہی کچھ رہتا ہے اسی کا ذکر یہاں ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے دل و زبان میں اس قسم کے کفر و طغیان جھوٹ و فریب ہوں کافر جب مرتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح نکلتی ہے اور دل میں سے دنیا نکالی جاتی ہے اسے روح کے نکلنے کے ساتھ دنیا نکلنے کا بھی صدمہ ہوتا ہے اس کے لیے موت بڑی مصیبت ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ مومن جب مرنے لگتا ہے تو روح اس کے جسم سے نکلتی ہے مگر اس کے دل میں سے دنیا نہیں نکلتی کہ دنیا وہاں تھی ہی نہیں بلکہ وہ دنیا سے اور یہاں کی آفتوں سے نکلتا ہے اس لیے اسے جان نکلنے کا صدمہ ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی دنیا کے جنجال سے چھوٹنے اور اپنے محبوبوں سے ملنے کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے اس لیے کافر سے موت کے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالے کرو اور اسے پکڑتے دبوچتے بھی ہیں مومن کی جان تو اتراتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی خود ہی نکل کر فرشتوں کے پاس پہنچ جاتی ہے سبحان اللہ شدت جا کنی ہو جب نزا کی جب ہو کش میں کش ورد زبا ہو یا خدا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی الحمد للہ چند آیات سے متعلق آپ نے درس قرآن سماج کیا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا میں آیت نمبر چورانوے سے انشاء اللہ تعالی ہم کل در سے قرآن کا پھر آغاز کریں گے ساتویں سپارے کا بھی سمجھ لیجیے کہ چند دن باقی ہیں اختتام ہو جائے گا اور پھر اللہ نے چاہا تو ہم آٹھویں سپارے کا بھی آغاز ان اللہ تعالی کریں گے اللہ حرب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اللہ عامین ثم آمین وما علینا اللہ گل